اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلس کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ اگلے دن جب وہ اپنے بستر پر سے اٹھ رہی تھی تو اسے چوک میں کلرک نظر پڑا وہ ڈریسنگ گاؤن پہنے ہوئے تھی کلرک نے اوپر دیکھا تو جھک کے سلام کیا اس نے جلدی سے سر ہلا کے جواب دیا اور کھڑکی بند کر لی لے آؤں دن بھر شام کے چھ بجنے کا انتظار کرتا رہا لیکن سرائے پہنچ کے اسے کوئی بھی نہیں ملا بس ایک مونسے اور بینے تو ضرور بیٹھا کھانا کھا کل شام کی دعوت واقعے کی نویت رکھتی تھی ابھی تک اس نے متواتر دو گھنٹے کبھی کسی خاتون سے باتیں نہیں کی تھی تو پھر یہ کیسے ہوا کہ اس نے وہ ساری باتیں جنہیں پہلے کبھی اتنی اچھی طرح ادا کر ہی نہیں سکا تھا بیان کر دی اور ایسی خوش کلامی کے ساتھ عام طور سے وہ بڑا جھیپو تھا اور ایسی کمگوئی برتتا تھا جس میں شرم اور تصن دونوں بیک وقت شامل ہوتے ہیں یوم ویل میں اسے بڑا مہذب اور شائستہ سمجھا جاتا تھا وہ بڈھوں کی بحثیں بڑے غور سے سنتا اور سیاسیت میں بھی ذرا گرمی نہ دکھاتا ایک نوجوان میں یہ صفت ہونا واقعی یہ غیر معمولی بات تھی اس کے علاوہ اس میں چند اور بھی کمالات تھے وہ آبی رنگوں سے تصویریں بناتا تھا موسیقی کی بعض تحریریں پڑھ سکتا تھا اور کھانے کے بعد اگر تاش نہ کھیلے تو ادب کے بارے میں بڑی روانی سے باتیں کرتا تھا مونسور اومے اس کی تعلیم کے سبب اس کی عزت کرتا تھا مادام اومے اس کی خوش مزاجی کی وجہ سے اسے بہت پسند کرتی تھی کیونکہ وہ اکثر اومے کے بچوں کو باغ میں ٹہلانے لے جایا کرتا تھا یہ بچے ہمیشہ گندے رہتے تھے ان کی عادتیں بگڑی ہوئی تھیں اور اپنی ماں کی طرح مٹھوس تھے ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک تو ملازمہ مقرر تھی اور ایک دوا فروش کا مددگار تھا یہ مونسو رومے کا رشتے کا بھائی تھا جسے رحم کھا کر گھر میں رکھ لیا گیا تھا اور جو ساتھ سات نوکر کا بھی کام دیتا تھا دوا فروش بہترین پڑوسی ثابت ہوا اس نے مادام بواری کو مختلف دکانداروں کے بارے میں معلومات بہم پہنچائیں۔ خود اپنے شراب فروش کو خاص طور سے بلوا کے دیا اپنے آپ شراب چک کے دیکھی اور اپنی نگرانی میں پیپے ٹھیک طرح طے خانے میں رکھوائے اس نے ایما کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ سستے داموں مکھن کیسے مل سکتا ہے بلکہ لیستی بودوا سے طے کرا دیا لیستی بودوا گرجا کا محافظ تھا جو تجہیز و تکفین کرنے اور علاوہ یو ویل کے خاص خاص باغوں کی دیکھ بھال بھی کیا کرتا تھا اور اجرت کا یہ تھا کہ جو گاہک چاہے گھنٹے کے حساب سے دے اور جو چاہے سال کے حساب سے دبا فروش نے ایسی نیاز مندانہ گرم جوشی دکھائی تو اس کی وجہ محض یہ نہیں تھی کہ اس کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ معجزن تھا اس بات میں بھی ایک ترکیب تھی انیسواں کے قانون کی دفعہ ایک کی روح سے غیر سند یافتہ اشخاص کو متب کرنے کی ممانعت تھی لیکن اومے اس کی خلاف ورزی کرتا رہا تھا کسی آدمی نے گم نام خط بھیج کر اس کی شکایت کر دی چنانچہ اومے کے نام سمن پہنچا اور حاکم کے ذاتی کمرے میں اس کی طلب بھی ہوئی جب وہ حاضر ہوا تو مجسٹریٹ وردی پہنے کندھوں پر سمور لگائے توپی اوڑھے کھڑا تھا صبح کا وقت تھا کچہری کھلنے میں ابھی دیر تھی دالانوں میں گزرتے ہوئے سپاہیوں کے بھاری بھاری جوتوں کی آواز گونج رہی تھی اور کہیں دور سے بڑے بڑے تالوں کے بند ہونے کی کھڑ خڑ کھڑا کھڑکھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی دبا فروش کے کان ایسے گوں کرنے لگے جیسے مرغی کا دورہ پڑنے والا ہو قید خانے کی اندھیری کوٹریاں اس کی نظروں میں پھرنے لگی اسے دکھائی دیا کہ میرا خاندان پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے دکان بگ گئی ہے سارے مرتبان تتر بتر ہو گئے ہیں اور اسے مجبوراً قہوہ خانے میں جا کے شراب اور سلسر کے پانی کا ایک گلاس پینا پڑا تب کہیں جا کے اس کی طبیعت بحال ہوئی آہستہ آہستہ سرزنش کی یاد مدھم پڑتی چلی گئی اور اس نے پہلے کی طرح پھر اپنے پچھلے کمرے میں مسیحائی شروع کر دی لیکن میئر کو یہ بات ناپسند تھی خود اس کے ساتھی دوا فروش اس سے جلتے تھے غرض کے بیسیوں خطرے تھے مونسے اور بواری کی خاطر مدارات کرنے میں یہ فائدہ تھا کہ مفت کرم داشتن والا مضمون ہوگا اور اس کی حمایت حاصل ہو جائے گی اگر اس نے کوئی بری بھلی بات دیکھ بھی لی تو اس کا منہ بند رہے گا چنانچے روز صبح کو سے اخبار لا کے دیتا اور تیسرے پہر کو اکثر دکان چھوڑ کے ڈاکٹر سے گپ شپ کرنے چلا آتا چارلس بڑا ٹھس آدمی تھا اس کے پاس کوئی مریض آ کے پھٹکتا ہی نہ تھا وہ گھنٹوں یوں ہی گمسم بیٹھا رہتا متب میں جا کے یا اور کچھ نہیں تو اپنی بیوی کو سیتے پیروتے ہوئے دیکھتا رہتا پھر دل بہلانے کے لیے گھر میں مزدوروں کا کام خود کرنے لگتا رنگ ساز تھوڑا سا رنگ چھوڑ گئے تھے ایک دن اس نے یہ رنگ لے کر والی کوٹھری کو ہی پوٹ ڈالا مگر وہ روپیہ کی طرف سے پریشان تھا توست والے مکان کی مرمت میں مادام کے بناؤ سنگار میں وہاں سے اٹھ کے یہاں آنے میں اتنا روپیہ خلچ ہوا تھا کہ دو سال کے عرصے میں تین ہزار سے زیادہ کا جہیز اڑ پڑ کے برابر ہو گیا تھا کھوئی گئیں یا برباد ہو گئیں۔ اور وہ پلستر کا بنا ہوا پادری کا مجسمہ الگ رہا۔ جو ایک بہت زور کے دھچکے میں گاڑی سے نکل کے کی کا پواں کے کھڑنجے پر جا گرا تھا اور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اس کا دھیان بٹانے کے لیے ایک ذرا خوشگوار قسم کی پریشانی آ پہنچی یعنی اس کی بیوی کا حمل زچگی کا زمانہ جیسے جیسے قریب آتا گیا چارلز کی محبت اور ناز برداری بڑھتی گئی یہ ایک نیا جسمانی رشتہ قائم ہو رہا تھا جب اسے دور سے ایمہ کی مزمحل رفتار سینا بند کے بغیر اس کا جسم کولوں کے پاس ہلکے ہلکے خم نظر آ جاتے جب وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے بڑے اطمینان کے ساتھ اس کی طرف تکتا اور وہ اپنی آرام کرسی پر کچھ تھکی ہوئی سی پہلو بدل رہی ہوتی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہتی وہ اٹھ کے اسے گلے لگاتا اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اسے چھوٹی سی ماں کہ پکارتا یہ چاہتا کہ وہ اٹھ کر میرے ساتھ ناچے اور خوشی کے مارے آدھے ہنستے آدھے روتے ہوئے ہنسی مزاق کی جو جو پیار بھری باتیں اسے سوچتی کہتا رہتا اس خیال میں اسے عجب مزہ ملتا کہ وہ ایک بچے کا باپ بن چکا ہے اب اس کے اندر کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی الف سے لگا کہ یہ تک انسانی زندگی سے وہ واقف ہو گیا تھا اور اس پرسکون احساس کو دل میں لئے وہ فراغت سے ہو بیٹھا ایما کو پہلے تو بڑی حیرت ہوئی پھر اسے یہ بےچانی لگی کہ بچہ ہو تو پتا چلے کہ ماں بننے میں کیا بات ہوتی ہے اس کا جی چاہتا تھا کہ بچے کے لیے گلابی رنگ کے ریشمی پردوں والا پالنا ہو کڑی ہوئی ٹوپیاں ہوں لیکن اتنا روپیہ پاس نہیں تھا کہ دل کھول کے اٹھا سکے چنانچہ اس کے اوپر بیزاری اور تلخی کا ایسا دورہ پڑا کہ اس نے بچے کے سامان کی فکر ہی چھوڑ دی اور ایک گاؤں کی درزن سے ساری چیزیں بنوا خود نہ تو کوئی چیز چھانٹی نہ درجن کو کسی بات میں کوئی ہدایت دی غرض سے بھی کوئی لطف نہ حاصل ہو سکا جن سے ماؤں کے دل اور گداز ہو جاتے ہیں اور اس لیے شاید شروع ہی سے اس کی محبت بڑی حد تک کمزور پڑ گئی مگر چونکہ چارلز دن بھر میں جتنی دفعہ کھانا کھانے بیٹھتا بچے کا ذکر ضرور کرتا اس لیے تھوڑے ہی دن میں ایما کو بھی بچے کا خیال ذرا تسلسل کے ساتھ آنے لگا اسے بیٹے کی امید تھی وہ سوچا کرتی کہ میرا بیٹا بڑا طاقتور بیر بہوٹی جیسا سرخ ہوگا میں اس کا نام جوجہ رکھوں گی نرینہ اولاد کا تصور ایک طرح سے گویا اس کی ساری گزشتہ بے بذاتیوں کا متوقع انتقام تھا مرد کم سے کم آزاد تو ہوتا ہے وہ ملکوں ملکوں کا سفر کر سکتا ہے شدید سے شدید جذبوں کی سیر دیکھ سکتا ہے اپنے راستے سے رکاوٹیں ہٹا سکتا ہے دشوار ترین لذتوں کا مزہ چکھ سکتا ہے لیکن عورت ہمیشہ پاپ زنجیر ہوتی ہے ایک تو بے حس پھر اوپر سے بالکل موم کی ناک جدھر چاہا موڑ لیا جو کسر رہ گئی تھی وہ جسمانی کمزوری اور مرد کی قانونی غلامی نے پوری کر دی اس کی قوت ارادی اس کی ٹوپی میں لگے ہوئے نقاب کی طرح بس ایک تاگے سے اٹکی رہتی ہے اور جدھر کی بھی ہوا چلے اسی طرف پھڑپڑانے لگتی ہے ہمیشہ ایک نہ ایک خواہش عورت کو اپنی طرف ضرور کھینچتی ہے اور کسی نہ کسی قسم کی رسم پرستی اسے رو کے رکھتی ہے ایک دن اتوار کو چھ بجے کے قریب جب سورج نکل رہا تھا ایما کے بچہ ہوا لڑکی ہے چارلز نے بتایا ایما نے دوسری طرف من کر لیا اور بے ہوش ہو گئی مادام اومے اور لیوندور کی مادام لفراس ہوا فوراً دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کے ایما کو گلے لگایا دبا فروش مسلح شناس آدمی تھا اس نے فی الحال کھلے ہوئے دروازے میں سے مبارکباد کے دو چار الفاظ کہنے پر اکتفا کی پھر اس نے بچی کو دیکھنا چاہا اور یہ خیال ظاہر کیا کہ بچی ہے تو خوب تندرست اور پھولی پھالی زچی کے دنوں میں ایما یہی سوچتی رہتی تھی کہ بیٹی کا نام کیا رکھا جائے پہلے تو اسے قسم کے نام مثلاً اچھا معلوم ہوا اور ای سیولت یا لیو اس سے بھی زیادہ چارلز چاہتا تھا کہ بچی کا نام بھی وہی ہو جو ماں کا ہے لیکن ایما نے اس کی مخالفت کی انہوں نے ولیوں کی فہرست شروع سے آخر تک چھان ماری اور جب اس سے بھی کام نہ چلا تو دوسروں سے مشورہ طلب کیا دوا فروش نے کہا ابھی اس دن میں مونس سے یہی ذکر کر رہا تھا وہ کہنے لگے کہ ماڈلین کیوں نہیں رکھتے اس نام کا تو آج کل بڑا فیشن ہے لیکن ایک گناہ گار عورت کا نام سنتے ہی مادام بواری چیخ پڑی رہا مونس اور اومے تو اسے تو ایسے نام پسند تھے جن سے کسی بڑے آدمی کسی زبردست واقع یا کسی نیک اور شریفانہ خیال کی یاد تازہ ہوتی ہو اور اپنے چاروں بچوں کے نام بھی اس نے اسی حساب سے رکھے تھے چنانچہ ناپو جاہو جلال کی نمائندگی کرتا تھا اور فرانک لے آزادی کی ایرما میں شاید رومانیت کی رعایت ملحوظ تھی لیکن ایتالی سے فرانسیسی ناٹک کے عظیم ترین شاہکار کو خراج عقیدت پیش کرنا منظور تھا کیونکہ اس کے فلسفیانہ معتقدات اس کے فنکارانہ ذوق میں ذرا بھی مخل نہیں ہوتے تھے وہ مختلف چیزوں میں امتیاز کر سکتا تھا اسے قبول تھا کہ تخیل کی بھی ایک جگہ ہے اور مذہبی جنون کی بھی مثلاً اس علمیا ناٹک میں اسے خیالات پر اعتراض تھا مگر طرز تحریر بہت پسند تھا اس کے مرکزی تصور سے نفرت تھی لیکن تفصیلات کی دل کھول کے داد دیتا تھا کرداروں سے گھناتی تھی مگر ان کے مکالمے پر لٹو تھا جب وہ ایسے نفیس اشار پڑھتا تو اسے بشد لگتا لیکن جب اسے خیال آتا کہ اپنے تراشی کی بدولت انہی اشار سے نقال لوگ پیسے کمائیں گے تو یہ سوچ کر وہ جھلا اٹھتا غرض کے وہ عجیب جذباتی خلفشار میں مبتلا تھا اور اس حالت میں ایک طرف تو چاہتا تھا کہ بس راسین کے سر پر کا تاج رکھے اور ساتھ ہی یہ کہ اس سے پاؤ گھنٹے خوب ڈٹ کر بحث کر لے آخر احمہ کو یاد آیا کہ وہ بھی اثار میں اس نے بیگم کو کسی نوجوان خاتون کو برت کے نام سے پکارتے ہوئے سنا تھا چنانچہ اسی وقت یہ نام چن لیا گیا اور چونکہ بڈھا رواؤ آ نہیں سکتا تھا اس لیے مونس اور اومے سے درخواست کی گئی کہ آپ دینی باپ بن جائیں اومے کے سارے تحفے اسی کی دکان کی پیداوار تھے یعنی ان نابوں کے چھ ڈبے شیرے کا بھرا ہوا مرتبان ختمی کے خمیرے کی تین ٹکیاں اور اوپر سے مصری کے چھ کوزے جو ایک الماری میں پڑے مل گئے تھے رسم والے دن شام کو بڑی شاندار دعوت ہوئی پادری صاحب نے بھی شرکت کی اور مہمانوں میں بڑی چہل پہل رہی شراب کا وقت نزدیک آیا تو مونصر اومے نے ایک حمد نیکوں کے پالن ہارے گانی شروع کر دی نے ایک گیت سنایا اور بڑی مادام بواری نے جو دینی ماں بنی تھی شاہی زمانے کا ایک منظوم قصہ پھر بڑے مونس اور بواری نے بڑے اسرار کے ساتھ بچی کو نیچے منگوایا اور اس کے سر پہ شراب کا گلاس اونڈیل کے بٹما دینا شروع کر دیا سب سے مقدس مذہبی رسم کی یہ تصدیق ہوتے دیکھ کر پادری بورونی سہی کو غصہ آ گیا بڈھے بواری نے جواب میں دیوتاؤں کی جنگ کا ایک اقتباس سنایا اس پر پادری صاحب نے چاہا کہ اٹھ کے چل عورتیں ان کی خوشامد درامد کرنے لگیں۔ اومے نے بھی مداخلت کی آخر ان لوگوں کی کوششیں بار ہوئی پادری صاحب پھر بیٹھ گئے اور تشتری میں بچا ہوا چپ چاپ پینے لگے۔ بڑا اور بواری یوں ویل میں کوئی ایک مہینے ٹھہرا وہ روز صبح کو پائپ منہ میں لگائے پولیس کے سپاہیوں کسی روپہلے پندنوں والی شاندار ٹوپی پہنے چوک میں جا کھڑا ہوتا جس سے قصبے والوں کی آنکھوں میں چکا ہونے لگتی شراب کی بھی اسے بڑی لت تھی چنانچہ وہ اکثر ملازم کو سراے بھیج کے بوتل منگوایا کرتا جو اس کے بیٹے کے حساب میں لکھ لی جاتی اور اپنے رومالوں میں خوشبو لگاتے لگاتے اس نے اپنی بہو کا سارا عطر ختم کر ڈالا ایما کو اس کی ہمجلیسی قطن ناگوار نہیں گزرتی تھی وہ ایک جہانیاں گشت تھا کبھی برلن کا ذکر چھیڑتا کبھی وینا کا کبھی استراس بورگ کا اپنی فوجی زندگی کے حالات بیان کرتا اپنی محبوباؤں کے قصے سناتا جن شاندار دعوتوں میں شریک ہوا تھا ان کے بارے میں چٹخارے لے, لے کر باتیں کرتا پھر وہ بڑا خوش مزاج واقع ہوا تھا بعض زینے پر یا باغ میں وہ ایمہ کی کمر پکڑ لیتا اور پکار کے کہتا چارلز ذرا خبردار ہو جاؤ اب بڑی مادام بواری کو فکر ہوئی کہ میرے بیٹے کی خوشی میں کہیں کھنڈٹ نہ پڑ جائے اسے ڈر لگا کہ میرے شوہر کی باتوں سے انجام کار نوجوان بہو کے خیالات خراب نہ ہو جائیں چنانچہ اس نے چلنے کی جلدی مچا دی شاید اس کی بے قراری کے اسباب اور بھی سنجیدہ تھے مونسی اور بواری ایسا آدمی ہی نہیں تھا جو کسی چیز کا احترام کرتا ہو ایک دن بیٹھے بیٹھے ایمہ کا جی چاہا کہ اپنی چھوٹی سی بچی کو دیکھوں جسے پرورش کے لیے بڑھائی کی بیوی کے پاس چھوڑ دیا گیا تھا اس نے جنتری میں یہ تک نہ دیکھا کہ حضرت مریم کے چھے ہفتے ختم ہو گئے ہیں یا نہیں بس اٹھ کے سیدھی رولے کے گھر چل دی جو بالکل گاؤں کے آخر میں بڑی سڑک اور کھیتوں کے درمیان واقع تھا دوپہر کا وقت تھا مکانوں کے سارے دروازے بند تھے نیلے آسمان کی تیز و تند روشنی میں سلیٹ کی چھتیں چھلجھلا رہی تھی اور منڈیروں کی چوٹیوں پر سے چنگاریاں اڑتی معلوم ہوتی تھی بڑی تیز ہوا چل رہی تھی ایما چلتے چلتے کمزوری محسوس کرنے لگی خڑنجے کے پتھر اسے تکلیف دے رہے تھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گھر لوٹ جائے یا کسی کے یہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کر لے اتنے میں ایک پاس والے دروازے سے مونسون او بغل میں کاغذوں کا پشتارا دبائے برامد ہوا اس نے بڑھ کے ایمہ کو سلام کیا اور لیوریوں کی دکان کے سامنے بھورے رنگ کے آگے کو نکلے ہوئے کے نیچے کھڑا ہو گیا مادام بواری نے بتایا کہ میں بچی کو دیکھنے جا رہی ہوں مگر اب کچھ تھک سی گئی ہوں اگر لو نے کہا آگے بولنے کی ہمت نہ ہوئی آپ کسی کام سے جا رہے ہیں ایما نے پوچھا کلرک کا جواب سن کر وہ کہنے لگی کہ تکلیف نہ ہو تو ذرا میرے ساتھ چلیے شام تک یہ بات سارے یو ویل میں پھیل گئی اور میئر کی بیوی مادام نے اپنی خادمہ کے سامنے اعلانیہ کہا کہ مادام بواری اپنی عزت کو بٹا لگا رہی ہے دایا کے یہاں جانے کے لیے سڑک چھوڑ کے بائیں طرف مولنا پڑتا تھا جیسے قبرستان جا رہے ہوں پھر مکانوں اور گوداموں کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے ایک پگڈنڈی پر چلنا تھا جس کے دونوں طرف دار جھاڑیاں تھیں آج کل ان پر پھول آئے ہوئے تھے اور اسی طرح جھاڑیوں کے بیچ بیچ میں بیلیں اگائی تھی ان پر بھی ٹٹیوں میں جو جگہ کھلی ہوئی تھی اس میں سے جھوپڑیوں کے اندر تک دکھائی دیتا تھا کبھی دو چار سور آ جاتے کبھی کھونٹے سے بندی تنے سے اپنے سینگ رگڑ رہی ہوتی یہ دونوں شانے سے شانہ ملائے آہستہ آہستہ چل رہے تھے ایما نے اس کا سہارا لے رکھا تھا اور وہ روک رک کے قدم اٹھا رہا تھا تاکہ ایما کی چال میں چال ملا سکے ان کے آگے آگے بمبھیریوں کا دل اڑتا جا اور گرم گرم ہوا میں بن بھنا رہا تھا دایا کا مکان پہچاننے میں اخروٹ کے پرانے درخت نے مدد کی جو سارے گھر پر چھایا ہوا تھا مکان کی دیواریں نیچی نیچی تھیں اور چھت پر بادامی رنگ کے کھپڑے پڑے ہوئے تھے اوپر والی کوٹری کی کھڑکی کے نیچے پیازوں کا ہار لٹک رہا تھا کاٹو دار ٹٹی کے ساتھ ساتھ لکڑیاں سیدھی گڑی ہوئی تھی بیچ میں ایک سلاد کی کاری تھی دو چار فٹ مربع زمین میں خوشبودار پودے لگے ہوئے تھے اور لکڑیوں پر مٹر کی بیلیں چڑھا رکھی تھی گھاس پر ادھر ادھر گندہ پانی بہ رہا تھا اور ایک سرخ رنگ کی پھول دار جیکٹ بنی ہوئی جرابے اور بہت سے عجیب اور غریب قسم کے چیتڑے سارے میں بکھرے پڑے تھے ٹٹی پر موٹے سے سوتی کپڑے کی ایک بہت بڑی چادر پھیلی ہوئی تھی دروازہ کھلنے کی آواز سن کر دایا ایک بچے کو بازو پر اٹھائے دودھ پلاتی باہر نکل آئی دوسرے ہاتھ سے وہ ایک بےچارے چھوٹے سے لڑکے کو گھسیٹتی رہی تھی جس کا چہرہ کنٹھ مالا کی وجہ سے سوج تھا یہ رواں کے ایک بساتی کا بیٹا تھا جس کے والدین کو اپنے کاروبار سے ہی چھٹی نہیں ملتی تھی اور اس لیے وہ اسے دیہات میں چھوڑ گئے تھے دایا بولی آپ کی بچی سو رہی ہے مکان میں صرف ایک ہی کمرہ تھا اور وہ بھی نیچے کی منزل میں کمرے کے بالکل اس کنارے پر دیوار سے لگی ہوئی ایک بہت بڑی مسہری بچھی تھی جس کے پردے غائب تھے کھڑکی کے پاس والی ساری جگہ آٹا گوندھنے کی ناند گھیر رکھی تھی کھڑکی کا ایک شیشا ٹوٹ گیا تھا جسے جوڑنے کے لیے نیلے کاغذ کا ٹکڑا چپکا دیا تھا دروازے کے پیچھے کونے میں منہ دھونے کے چھوٹے سے ہاس میں لگے ہوئے پتھر کے نیچے موٹی موٹی کیلوں والے جوتے ایک قطار میں رکھے چمک رہے تھے پاس ہی تیل کی بوتل رکھی تھی جس کے موہ میں پل ہوا تھا آتشدان کے گرد تختے پر جلی ہوئی موم بتی کے ٹکڑوں اور تیل سے جلنے والا چولہا پڑا تھا. کمرے کے آرائشی سامان میں آخری چیز شہرت کی دیوی کی تصویر تھی جس میں دیوی کو کرنے بجاتے ہوئے دکھایا گیا تھا یہ تصویر یقیناً فہرست میں سے کاٹی گئی تھی اور لکڑی کی چھ کھونٹیوں سے دیوار میں ٹھکی ہوئی تھی ایما کی بچی بیت کے پالنے میں سو رہی تھی اس نے بچی کو یوں ہی لپٹے لپٹائے اٹھا لیا اور اسے گود میں ہلا ہلا کے ملائم سی آواز میں گانے لگی لے او کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا ایسے فلاقت زیادہ ماحول میں ایسی حسین عورت کو قیمتی لباس پہنے کھڑا دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہو رہا تھا یک مادام بواری کا چہرہ سرخ ہو گیا لیون نے سمجھا کہ شاید میری آنکھوں میں گستاخی جھلکنے لگی تھی چنانچہ اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا ایما نے بچی کو لٹا دیا بات یہ ہوئی تھی کہ بچی نے اس کا گریبان تر کر دیا تھا دایا نے فوراً آ کے اس کی قمیض خشک کی اور تسلی دی کہ نہیں دھبا کہیں دکھائی نہیں دے گا یہ تو کچھ نہیں مجھے تو اور بڑا بڑا شانتی ہے دایا بولی جب رہی ہوں مجھے سے صابن دلوا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اس میں آپ کو بھی آسانی رہے گی پھر مجھے آپ کو روز روز تکلیف نہیں دینی پڑے گی اچھی بات ہے اچھی بات ہے ایما نے کہا سلام آدام رولے اور وہ چوکھٹ سے جوتے صاف کر کے باہر نکل گئی بےچاری دایا باغ کے آخر تک اس کے ساتھ ساتھ آئی اور برابر یہی ذکر کرتی رہی کہ رات کو اٹھنے میں کیسی تکلیف ہوتی ہے بعض دفعہ تو میں ایسی تھک کے چور ہو جاتی ہوں کہ کرسی پہ بیٹھے ہی بیٹھے نیند آ جاتی ہے اور کچھ نہیں تو مجھے سیر سیر مہینے بھر چل جائے گا صبح کو تھوڑا سا دودھ ڈال کے پی لیا کروں گی دایا شکریہ ادا کرنے لگی مادام بواری کو بھی یہ سہارنا پڑا اور آخر وہ چل دی ابھی تھوڑی ہی دور گئی ہوگی کہ کانوں میں لکڑی کے جوتوں کی آواز آئی اس نے مڑ کے دیکھا تو دایا چلی آ رہی ہے کیوں خیر تو ہے دایا اسے ایک پیڑ کے پیچھے لے گئی اور اپنے شوہر کا حال سنانے لگی کہ ایک تو وہ بڑھئی کا کام کرتے ہیں اور چھ فرانگ سالانہ کپتان صاحب اچھا اچھا بات کہو ایما بولی جی دایا ہر ہر لفظ کے بعد ٹھنڈے ٹھنڈے سانس بھرتے ہوئے کہنے لگی میں ڈر یہ رہی ہوں کہ مجھے اکیلے اکیلے کہوا پیتے دیکھیں گے تو انہیں برا لگے گا آپ کو پتا ہی کہ مرد کیسے ہوتے ہیں لیکن تمہیں کہوا مل جائے گا ایما نے میں بھجوا دوں گی تم تو فضول پریشان کر رہی ہو سنیے تو بیگم صاحب آپ تو خفا ہو گئی بات یہ ہے کہ ان کے زخم جو ہیں, تو سینے میں بڑی اٹھتی ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سیب کی شراب پی پی کے میں کمزور ہوا جا رہا ہوں رولے کی ماں جو کچھ کہنا ہے جلدی کہو جی کہتی ہوں دایا نے جھک کے سلام کیا اور بولی آپ کو تکلیف نہ ہو تو اور اس نے ایک دفعہ پھر سلام کیا جو آپ کی مہربانی ہو جائے تو اور اس کی آنکھیں تک گڑ لگی برانڈی کی ایک بوتل آخر اس نے کہی کہ ڈالا آپ کی بچی کے پیروں پہ بھی مل دیا کروں گی پیر بھی ایسے ملائم ملائم ہیں جیسے زبان ہو. دایا سے چھٹکارہ پھر مونسے اور لےوں کا بازو پکڑ لیا تھوڑی دیر تو وہ تیز تیز چلی پھر آہستہ ہو گئی سامنے کی طرف دیکھتے دیکھتے اتفاق سے اس کی نظریں نوجوان کے کندھے پر پڑی لے کے فراک کوٹ میں کالی مخمل کا کالر لگا ہوا تھا اس کے بورے بال بالکل سیدھے اور بڑی احتیاط سے بنے ہوئے تھے اور کالر تک آتے تھے ایما نے اس کے ناخن بھی دیکھے یون ویل میں اتنے لمبے ناخن رکھنے کا رواج نہیں تھا انہیں کاٹ کاٹ کے بناتے رہنا لہوں کا ایک خاص مشغلہ تھا اور اس کام کے لیے اس کی میز کی دراز میں ایک علیحدہ چاقو رہتا تھا وہ دونوں دریا کی طرف سے ہوتے ہوئے یوں ویل واپس آ گئے گرمیوں میں کنارے ہمیشہ سے زیادہ چوڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ باغ کی دیواروں تک جا پہنچے اور وہاں دو تین سیڑھیاں اتر کے دریا آ گیا دریا بہ تو رہا تھا تیز مگر ذرا بھی آواز نہیں ہو رہی تھی اور آنکھوں کو بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا تھا پانی کے ریلے سے پتلی پتلی لمبی گاسیں ایک دوسرے سے مل جاتی اور صاف شفاف پانی کے اوپر ایسے پھیل جاتی جیسے ہوا میں اڑتے ہوئے بال بعض جگہ سرکنڈے کی پھننگ پر یا کمل کے پتے کے اوپر کوئی باریک باریگ ٹانگوں والا کیڑا رینگتا ہوتا یا آرام سے بیٹھا ہوتا سورج کی کرنیں چھوٹے چھوٹے نیلے بلبلوں کے آر پار ہو جاتی اور لہر پہ لہر آ کے ٹوٹتی رہتی بیت کے پرانے, پرانے بے شاخوں والے درختوں کا بھورا بھورا سایہ پانی میں پڑ رہا تھا اور ان کے ادھر چاروں طرف چراگاہیں بالکل معلوم ہو رہی تھی یہ کسانوں کے کھانے کا وقت تھا اور ان دونوں کو چلتے ہوئے راستے کی مٹی پر اپنے پیروں کی چاپ اپنے بولے ہوئے لفظوں اور ایما کے لباس کی سرسراہٹ کے سوا اور کوئی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی تھی باغ کی دیواروں پر بوتلوں کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے اور وہ ایسی تپ رہی تھیں جیسے پودوں کو سردی سے محفوظ رکھنے والے کمرے کی کھڑکیوں کے شیشے اینٹوں کے بیچ بیچ میں پھول نکل آئے تھے مادام بواری وہاں سے گزری تو اس کی کھلی ہوئی چھتری کی نوک سے مورجائے ہوئے پھول چور ہو ہو کے زرد مٹی کی شتر میں جھڑنے لگے بعض دفعہ اوپر لٹکی ہوئی بیلوں کی کوئی شاخ چھتری میں الج جاتی اور دو ایک لمحے ریشمی کپڑے کے اوپر جھولتی رہتی ان دونوں میں اسپین کے ناچنے والے کے ایک کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں۔ جو رواں کے تھیٹر میں جلد ہی آنے والا تھا آپ دیکھنے جائیں گے ایما نے پوچھا اگر ممکن ہوا تو لو نے جواب دیا کیا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور بات کرنے کو تھی ہی نہیں مگر ان کی آنکھوں میں تو کہیں زیادہ سنجیدہ باتیں چھلک رہی تھیں جب وہ طبیعت پہ زور ڈال ڈال کے معمولی قسم کے فکرے سوچتے تو دونوں کو ایک ہی طرح کا ہلکا ہلکا نشہ چڑھتا معلوم ہوتا یہ روح کی سرگوشی تھی امیخ اور مسلسل جو ان کی آوازوں پر گالب آ گئی تھی وہ ایسی عجیب عجیب سی شیرینی محسوس کر کے تعجب سے چونک پڑے مگر نہ تو انہوں نے اس نئے احساس کے بارے میں ایک لفظ کہا نہ اس کی وجہ دریافت کی گرم خطے کے ساحلوں کی طرح آنے والی خوشیاں بھی سامنے کی وسطوں پر اپنی طبی لطافت اپنی نسیم امبر بیس پھیلا دیتی ہیں اور اس نشے میں ہم ایسے مدہوش ہو جاتے ہیں کہ افق کے پاس والی سرزمین کا خیال تک نہیں آتا جس سے ہم واقف بھی نہیں ہیں ایک جگہ مویشیوں کے چلنے سے زمین بالکل بیٹھ گئی تھی کیچڑ میں جگہ جگہ بڑے بڑے ہرے پتھر رکھ دیے گئے تھے انہیں ان پتھروں پہ پیر رکھ رکھ کے چلنا پڑا ایما کو بار بار ذرا سا رک کے دیکھنا پڑتا کہ پیر کہاں رکھوں اور ہلنے والے پتھر پہ ڈگمگاتے ہوئے چکن کے عالم میں باہیں پھیلائے بدن آگے کو جھکائے وہ کہاں مار کے ہنسنے لگتی اور ساتھی ہی ساتھ ڈرتی جاتی کہ کہیں پانی میں گرنا پڑوں اپنے باغ کے سامنے پہنچ کے مادام بواری نے چھوٹا سا دروازہ کھولا اور جلدی جلدی سیڑیاں طے کر کے اندر غائب ہو گئی. لئے اپنے دفتر لوٹ آیا اس کا افسر کہیں گیا ہوا تھا اس نے مقدموں کی پر ایک سی نظر ڈالی پھر ایک قلم بنایا اور آخر ٹوپی اٹھا کے چل پڑا وہ سیدھا جنگل کے قریب آرگیوں کی پہاڑیوں کی چوٹی پر مرتزار میں جا پہنچا اور سنوبر کے درختوں کے نیچے زمین پر لیٹ کے انگلیوں کے بیچ میں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا میں تو بالکل اگتا گیا وہ دل ہی دل میں کہنے لگا بالکل ہی اگتا گیا اسے اپنی حالت بڑی قابل رحم معلوم ہوتی تھی کیونکہ وہ اس گاؤں میں رہتا تھا اور پھر اومے جیسے دوست اور مونسر میں جیسے آقا کے ساتھ مونسر میں سنہری کمانیوں والی اینک چڑھائے اور سفید گلو بند کے اوپر لال لال گلم پھڑکائے بس ہر وقت اپنے کاروبار میں مشغول رہتا تھا حالانکہ ظاہر میں تو وہ انگریزوں کی طرح سخت مزاج بننے کی کوشش کرتا تھا اور شروع میں کلرک پر اس بات سے روک بھی پڑا تھا لیکن ذہنی لطافتوں کی تو اسے ہوا تک نہ لگی تھی رہی دوا فروش کی اہلیہ محترمہ تو نور منڈی بھر میں ان جیسی بیوی ملنی مشکل تھی سیدھی سادی بالکل خدا کی گائے اپنے بچے اور ماں باپ چھوڑ دور پرے کے رشتے تک پہ جان چھڑکنے والی کسی کو تکلیف میں دیکھے تو رونے لگے گھر میں کسی پر روک نہ ٹوک جو ہو رہا ہے ہوتا رہے فیشن سے کوسوں دور سینا بندوں سے نفرت مگر بڑی مٹھوس جوں کی چال چلنے والی شکل سورت بالکل معمولی دو چار چیزوں سے آگے بات کرنا نہ جانے پاس بیٹھو تو ذرا سی دیر میں اگتا جاؤ یوں تو وہ تیس سال کی تھی اور لے صرف بیس سال کا وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے کمروں میں سوتے تھے اور دونوں کی روزانہ لیکن کبھی لے کے خیال تک میں یہ بات نہیں آئی کہ اس کے شوہر کے سوا اور کوئی مرد اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے یا اس کے پاس اپنے لباس کے علاوہ نسائیت کی کوئی اور علامت ہے اور اس سے زیادہ گاؤں میں تھا ہی کیا بینے چند دکاندار دو تین سرائے والے پادری اور آخر میں گاؤں کا میئر مونصر توباش جس کے دونوں بیٹے بڑے مالدار بدمزاج اور نرے احمق تھے وہ اپنے کھیتوں میں خود ہی کاشت کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کر لیتے تھے کسی اور کو پوچھتے تک نہ تھے پھر اوپر سے بڑے ہٹ دھرم تھے اور ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا یا بات چیت کرنا بالکل ناممکن تھا لیکن انسانی چہروں کے اس عام پس منظر میں ایما کا چہرہ سب سے الگ اور نمایاں نظر آتا اور ساتھ ہی سب سے دور کیونکہ اسے اپنے اور ایما کے درمیان ایک مبہم سا خلا دکھائی دیتا تھا شروع میں وہ کئی دفعہ دوا فروش کے ساتھ ایما سے ملنے گیا تھا لیکن چارلز کو اس سے دوبارہ ملنے کی کچھ ایسی بےتابی نہیں معلوم ہوتی تھی چنانچہ اب کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں ایک طرف تو اسے ڈر تھا کہ جلدی میں کوئی حماقت نہ کر بیٹھوں اور دوسری طرف ایما سے قربت حاصل کرنے کی خواہش تھی جو تقریباً ناممکن معلوم ہوتی تھی جاڑا شروع ہوا تو ایما سونے کا کمرہ چھوڑ کے بیٹھنے کے کمرے میں آ گئی یہ ایک لمبا سا کمرہ تھا جس کی چھت بڑی نیچی تھی کے اوپر آئینے کے آئینے سامنے مونگے کا ایک بڑا سا گچھا رکھا تھا وہ کھڑکی کے پاس آرام کرسی پہ بیٹھ جاتی اور گاؤں والوں کو سڑک پر سے گزرتے ہوئے دیکھتی رہتی لہو دن میں دو دفعہ اپنے دفتر سے لو دور جایا کرتا تھا ایما کو دور سے اس کے پیروں کی چاپ سنائی دے جاتی وہ آگے کو جھک کے آواز پر کان لگا دیتی لہو ہمیشہ وہی کپڑے پہنے پردے کے پاس سے گزرا چلا جاتا اور مڑ کے بالکل نہ دیکھتا مگر جھٹ پٹے کے وقت جب وہ بائیں ہاتھ پر تھوڑی رکھے بیٹھی ہوتی اور جس کپڑے کو گر پڑتا تو اس ہلکے وہ اکثر کانپ کھڑی ہوتی اور خادمہ کو حکم دیتی کہ چل کے کھانا لگا مونسروں میں رات کو کھانے کے وقت آیا کرتا تھا اپنی گول ٹوپی ہاتھ میں لیے وہ پنجوں کے بل اندر داخل ہوتا تاکہ خلل نہ پڑے اور ہمیشہ وہی فکرا دہراتا سب کو آداب عرض. پھر جب وہ میاں بیوی بی کے بیچ میں بیٹھ جاتا تو ڈاکٹر سے مریضوں کی خیر خبر پوچھا کرتا اور ڈاکٹر اس کی صلاح لیا کرتا کہ ان لوگوں سے روپیہ ملنے کا امکان ہے یا نہیں اس کے بعد یہ ذکر چھرتا کہ آج اخبار میں کیا تھا اس وقت تک اومے کو ساری باتیں نو کے زبان ہوتی وہ شروع سے لے کر آخر تک پوری خبریں دہرا دیتا فرانس میں اور دوسرے ملکوں میں مختلف لوگوں کو جو حادثے پیش آئے تھے ان کی رودات سناتا اور خبروں کے ساتھ ساتھ گھٹیا اخبار نویسوں کی رائے بھی بتاتا جاتا لیکن جب یہ موضوع ختم ہو جاتا تو پھر اور کچھ نہیں تو سامنے رکھے ہوئے کھانوں پر ہی تبصرہ شروع کر دیتا بلکہ بعض دفعہ تو تھوڑا سا اٹھ کے بڑی نفاست کے ساتھ انگلی کے اشارے سے مادام کو گوشت کا سب سے ملائم ٹکڑا دکھاتا یا خادمہ سے مخاطب ہو کر اسے سمجھانے لگتا کہ گوشت کیسے پکایا جاتا ہے اور مسالوں کا صحت پر کیا اثر پڑتا ہے ایک سانس میں وہ اتنی خوشبوں رسوں اور چکنائیوں کے نام گناتا چلا جاتا کہ اس کی باتیں سن سن کے سر چکرانے لگتا اومے کے دماغ میں اتنے نسخے بھرے پڑے تھے کہ اتنے تو اس کی دکان میں مرتبان بھی نہ ہوں گے اسے ہر طرح کے مربے سرکے اور شربت بنانے میں طولہ حاصل تھا وہ تازہ ترین نمونوں کے چولہوں سے واقف تھا جن میں تیل بہت کم خرچ ہوتا تھا اور اسے پنیر کو اصلی حالت میں قائم رکھنے اور بگڑی ہوئی شرابوں کو ٹھیک کرنے کا ہنر بھی آتا تھا آٹھ بجے جوشتے اسے دکان بند کرنے کے لیے بلانے آتا مونسر اومے اس طرف بڑی شریل نظروں سے دیکھتا خاص طور سے اگر فیلس وہاں ہوتی کیونکہ اس نے تاڑ لیا تھا کہ میرے مددگار کو ڈاکٹر کے یہاں جانے کا بڑا شوق ہے وہ کہا کرتا تھا اس بدماش کو اب ہری ہری سوج رہی ہے باون تولے پاؤ رتی کی بات کہتا ہوں آپ کی نوکرانی پہ اس کا دل آ گیا ہے ایک اور بھی بڑا قصور تھا جس پر وہ جوشتی کو ڈانٹتا رہتا تھا وہ یہ کہ اسے باتیں سننے کی بڑی لگ تھی مثلا ابھی اتوار کا واقعہ تھا کہ دیوان خانے میں بچے آرام کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے سوئے جا رہے تھے اور اپنی کمر کے ساتھ ساتھ کرسی کے سوتی غلافوں کو بھی نیچے گھسیٹے لا رہے تھے جو پہلے ہی بہت بڑے تھے مادام نے زوشتی کو پکار لیا کہ آ کے بچوں کو اٹھا لے جاؤ اب وہ آ گیا تو کسی طرح ٹلنے کا نام ہی نہیں لیتا دفا فروش کے یہاں ان شام کی صحبتوں میں کچھ ایسے زیادہ آدمی نہیں آتے تھے اس کی افطرا پردازی اور سیاسی خیالات کی وجہ سے اکثر شریف لوگ اس سے کترانے لگے تھے بہرحال ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ کلرک وہاں موجود نہ ہو برف باری کے وقت اپنے جوتوں کے اوپر پہن لیا کرتی تھی پہلے تو سب لوگ مل کے تاش کھیلتے دو چار بازیوں کے بعد اور اومی اور ایما میں تاش کا ایک خاص کھیل ہونے لگتا لے او ایما کے پیچھے کھڑا ہو کے اسے سلاح دیتا جاتا اس کی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے کھڑے ہوئے لہوں کو ایمہ کے کنگے کے دانتے نظر آ جاتے جو اس کے بالوں میں گڑے ہوتے جب وہ پتہ پھینکنے کے لیے دفعہ الٹے ہوئے بالوں کے سے کمر پر کالا کالا دھبا نظر آنے لگتا جو بتدریج دھندلا پڑتا چلا جاتا اور آہستہ آہستہ سائے میں غائب ہو جاتا پھر اس کا لباس کرسی کے دونوں طرف ڈھلک کے گر پڑتا اور زمین سے لگنے لگتا گھیر کی ساری تہیں پھول جاتی وقتن وقتاً کو محسوس ہوتا کہ میرا جوتا ایما کے لباس پر رکھا ہے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا جیسے کسی آدمی پر پیر پڑ گیا ہو تاش ختم ہو جاتا تو دوا فروش اور ڈاکٹر چوسر کھیلنے لگتے ایما اپنی جگہ بدل دیتی اور میز پر کوہنی ٹیک کے تصویروں والے رسالے کے ورق الٹنے لگتی وہ عورتوں کا رسالا اپنے ساتھ لایا کرتی تھی لہو کے پاس بیٹھ جاتا وہ ایک ساتھ مل کے تصویریں دیکھنے لگتے اور جب برق کے آخر میں پہنچتے تو ایک دوسرے کے انتظار میں ٹھہر جایا کرتے ایما اکثر اسے درخواست کیا کرتی کہ نظمیں پڑھ کے سنائیے لے بڑی گداز آواز میں شیر پڑتا اور جب کوئی عشقیہ حصہ آ جاتا تو خاص احتیاط کے ساتھ اپنے لہجے میں ایک سوز پیدا کر لیتا لیکن چوسر کی گوٹوں کی کھڑکھڑ اسے بہت بری لگتی تھی مونسر اومے کھیل میں بہت پکا تھا وہ چارلز کو بڑی بری بری ماتیں دیتا تھا چوسر ہو چکتی تو وہ دونوں آگ کے سامنے ٹانگے پھیلا کے آرام کرسیوں پر دراز ہو جاتے اور بڑی جلدی سو جاتے آگ بدھ جاتی اور انگارے راک ہونے لگتے چائے دان خالی ہو چکتا مگر لے ہو اب بھی پڑ رہا ہوتا ایما بیٹھی سنتی رہتی اور لیمپ کے فانوس کو ہاتھ سے گھماتی رہتی جس کے ریشمی کپڑے پر گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے نقالوں اور بانس ہاتھ میں لیے رسی پر ناشتے ہوئے نٹوں کی تصویریں نقش تھیں لے اور رک کے تھوڑی کی جمبے سے اپنے سوتے ہوئے سامعین کی طرف اشارہ کرتا پھر وہ چپکے چپکے باتیں کرنے لگتے اور انہیں اپنی گفتگو اور بھی مزیدار معلوم ہونے لگتی کیونکہ کوئی سن نہ رہا ہوتا غرض کے اس طرح ان دونوں کے درمیان ایک طرح کا رشتہ قائم ہو گیا اور آپس میں محبت کی منظوم داستانوں اور دوسری کتابوں کا لین ہونے لگا مانسی بواری میں شک اور بدگمانی کا مادہ تھا ہی نہیں اس نے ان باتوں کی فکر ہی نہیں کی مونسے اور بواری کو اپنی سالگرہ کے موقع پر تشریح العضا میں مدد دینے والا ایک بڑا خوبصورت سر توفے میں ملا جس پر نیلا رنگ تھا اور حلق تک سارے میں مختلف قسم کی شکلیں عنایت تھی یہی کیا اس کی تو ڈاکٹر پر اور بھی کئی مہربانیاں ہوئی یہاں تک کہ ڈاکٹر کو رواں میں کوئی کام ہوا تو لہو نے اس سے بھی دریغ نہیں کیا ایک ناول نگار کی کتاب نے پھنی کو ایسا رواج دیا کہ لوگوں کو اس کا میراق ہو گیا لئے مادام بواری کے لیے بھی ایک پودا خرید کے لایا حالانکہ گاڑی میں ناگ پھنی کو اپنے گھٹنوں پر رکھ کے بیٹھنا پڑا اور اس کے سخت بالوں سے انگلیاں بھی چھل گئیں گملے رکھنے کے لیے ایما نے اپنی کھڑکی کے آگے ایک تختہ لگوا لیا تھا جس میں ایک منڈیر سی بنی ہوئی تھی کلرک کا بھی ایک چھوٹا سا ہوا میں لٹکتا ہوا باغ تھا اپنی کھڑکیوں میں سے وہ ایک دوسرے کو اپنے اپنے پھولوں کی غور پرداخت کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے گاؤں ایک اور کھڑکی تھی جو ان دونوں کھڑکیوں سے بھی زیادہ رہتی تھی کیونکہ اتوار کے دن صبح سے لے کر شام تک اور موسم اچھا ہو تو ہر روز صبح کو جو چاہے ایک مکان کی چھت پر کوٹری کی کھڑکی میں مونسے اور بینے کا چہرہ ایک طرف سے دیکھ سکتا تھا وہ اپنی خرات پر جھکا رہتا تھا جس کی اکتا دینے والی گھون گھون لیوں دور تک سنائی دیتی تھی ایک دن شام کو لےو گھر آیا تو اپنے کمرے میں اون اور مخمل کا ایک غالیچہ رکھا دیکھا جس پہ زرد زمین کے اوپر پتیاں بنی ہوئی تھیں اس نے مادام میں مونس اور اومے جوشتے بچوں اور باورچن سب کو آواز دے کے اندر بلا لیا پھر اپنے افسر سے بھی اس کا ذکر کیا ہر شخص یہ گالیچا دیکھنا چاہتا تھا آخر ڈاکٹر کی بی بی کلرک کو توحفے کیوں دیتی تھی بات بڑی عجیب سی معلوم ہوتی تھی لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ یقیناً کلرک پر عاشق ہے لہو نے اس بات کو اور بھی کرینے قیاس بنا دیا وہ لگاتار ایما کے حسن اور بزلا سنجی کا ذکر کیے ہی چلا جاتا تھا یہاں تک ایک دفعہ تو بی نے نے بڑی سختی سے ٹوک دیا اچھا تو مجھے کیا میری اس سے کوئی میل ملاقات ہے وہ اسی فکر میں جان بلاتا رہتا کہ ایما کے سامنے اپنے عشق کا اظہار کس طرح کروں ایک طرف تو ڈل لگتا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے اور دوسری طرف اپنی کم شرم آتی غرض وہ ہر دفعہ یہیں آ کے رک جاتا اور اپنے جذبے کی شدت اور مایوسی کی فراوانی سے تنگ آ کے رونے لگتا پھر وہ بڑے بڑے ارادے کرتا خط لکھتا اور پھاڑ ڈالتا معاملے کو ٹالتا رہتا کہ اچھا کل کروں گا پرسوں کروں گا اور جب وقت آتا تو پھر اسی طرح التفا میں ڈال دیتا اکثر وہ عزم بلجزم کر کے چلتا کہ آج سر دھڑکی بازی لگا دوں گا لیکن ایما کے سامنے پہنچ کے اس کے سارے ارادے رفو چکر ہو جاتے اور جب چارلز اندر آ کے اسے کہتا کہ میں گاڑی میں بیٹھ کے پاس ہی گاؤں میں ایک مریض کو دیکھنے جا رہا ہوں آپ بھی چلتے ہوں تو چلیے تو لے ہوں اس کی دعوت فوراً قبول کر لیتا اور مادام کو سلام کر کے چل پڑتا ایما کا شوہر بھی تو آخر ایما ہی کی چیز تھا یا نہیں رہی ایما تو اس نے اپنے آپ سے سوال مطلق پوچھا ہی نہیں کہ مجھے کہیں محبت تو نہیں ہو گئی ہے اس کا خیال تھا کہ محبت کو تو بڑی کڑک دمک کے ساتھ اچانک پھٹ پڑنا چاہیے یہ تو ایک آسمانوں سے نازل ہونے والا طوفان ہے جو زندگی پر آ پڑتا ہے اور اس کا ہولیا بدل کے رکھ دیتا ہے جو قوت ارادی کو پتے کی طرح جگہ سے اکھاڑ دیتا ہے اور دل کو اتاہ گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے اسے یہ خبر نہیں تھی کہ جب پر نالے بند ہو جاتے ہیں تو اسی طوفان سے گھروں کی چھت پر جھیلیں بن جاتی چنا وہ اپنے آپ کو محفوظ و معمون سمجھ کے اطمینان سے بیٹھی رہی اور اچانک پتا چلا